بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوك رحيم لحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الاعلى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وقال عز وجل كما ورد في سوره الحديد ما صاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تعصوا على ما ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحبكم لمختارين صدق الله العظيم وعن عبدالرحمٰن عبد الرحمن ابن مسعود ابن اللہ ابس اللہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق ان احدكم يجمع خلقه في بطن اربعین یومن سمہ مثل ذلك ثم يكون ثم يرسل اليه الملائكه فينفق فيه روح ويامروا باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه يكون بينه وبينها الا زراء فیسب کو الله. رب شرح لی ویسر لی امری وحلو من ربشالی سنسدی اللہ ربنا اللہ رب اربعین نبوی کی یہ چوتھی حدیث ہے جس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا اس کے پہلے حصے پر گفتگو ہو بھی چکی ہے جو انسان کے جو تخلیق کے مراحل ہیں اس حدیث میں وہ مراحل کے جو رحم مادر میں جنیم پر گزرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے اس کے ذمن میں پھر میں نے آپ کے سامنے حقیقت انسان کے ذمن میں گفتگو کی عام طور پر جو مغالطہ ہے وہ یہ کہ روح کے معنی جان ہے یہی سب سے بڑی اس دور کی غلطی اور یوں سمجھیے محجوبیت ہے قرآن مجید کے بہت سے جو لطیف عقائق ہے وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے جب عقل پر یہ پردہ پڑا ہوا روح ایک مستقل علیحدہ تشخص کی خامش ہے وہ جان نہیں ہے جان کا تعلق جسم سے عالم مادی سے وہ حیوانات میں بھی ہے یہاں تک کہ آج ہمیں معلوم ہے نباتات میں بھی ہے یہ جو ہے عالم نباتات یہ بھی زندگی کی ایک شکل ہے پلانٹ کنگڈم اس میں زندگی ہے گھاس کا ایک تنقا بھی جب تک کہ وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ زندہ ہے اس کے اندر گروتھ ہے اور یہ گروتھ جو ہے یہ زندگی کی صفت ہے اور علامت ہے تو حیات اور شے ہے زندگی اور ہے وہ بالکل دوسری ایک مستقل وجود ہے ایک علیحدہ تشخص کا حامل اور یہ کہ یہ ارواح انسانیہ جو ہیں یہ اس عالم مادی کی تخلیق سے بہت پہلے بہت پہلے پیدا کی گئی تھے اور کل کل ارواح حضرت آدم کے روح سے لے کر اولاد آدم میں سے جو آخری انسان قیامت سے قبل تک پیدا ہوگا ان سب کی ارواح موجود تھی اسی طرح تمام ملائکات یہ ملائکہ اور ارواح انسامیہ ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے نور چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ملائکہ کے بارے میں حدیث نبدی موجود ہے حضرت عائشہ رسی اللہ تعالی عبا سے خلق ملائق من النور انسان کو پیدا کیا خاک سے مٹی سے جنات کو پیدا کیا نار سے اور فرشتوں کو پیدا کیا ہے نور سے اسی معنی میں ارواح انسانیہ بھی نور سے پیدا کی گئی یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی مشہور حدیث کے اندر جس کو ویسے یہ قسمت کے اعتبار سے محدثین تو قبول نہیں کرتے لیکن یہ کہ اکثر مفسرین نے اکثر متکلمین نے اس کو مانا ہے تسلیم کیا ہے ان اولا خلق اللہ نوری نوری سے مراد نو ہی روح محمدی وہ نور محمدی ہے جو اس عالم میں وہ پری بگ بینگیرا جو تھا ابھی بگ بینگ تو بہت بعد میں آئے گا بگ بینگ سے تو یہ جو میٹیریل کائنات ہے میٹیریل یونیورس سے اس کا آغاز ہوا ہے یہ در حقیقت میٹا فزیکل یہ میٹیریل سے سپر میٹیریل جو ہے ارواح انسانیہ اور فرشتے ان کا تعلق جو ہے وہ عالم مادے سے نہیں عالم خلق سے نہیں ہے عالم امن سے اب جیسے کہ ہمیں معلوم ہے سورہ آراف میں کس قدر احتباب کے ساتھ فرمایا گیا کہ ہم سب نے عہد کیا تھا اللہ سے ان دنیا میں آنے سے پہلے کس نے کیا تھا میں تو آج سے تقریباً پچہتر برس قبل جو ہے دنیا میں آیا میں نے کب کیا وہ سب نے کی میں کالو بلا وہ کیسے سمجھ میں آئے گا اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ارواح سب کے سب پہلے پیدا کر دی گئی تھی سب سے اللہ نے عہد لیا تھا یہ مساک ہے پھر پوری نو انسانی کھڑی ہوگی سامنے اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لکنجے تمہ نہ آ گئے نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار اب کیا سمجھ میں آئے گا کسی شخص کے جو روح کا آدھا تشخص نہ مانتا جو تخلیق ہے اول مرہ وہ عالم ارواح میں ہوئی ہے صورت روح پہ اور تمام روحیں موجود تھیں جب اہم لیا گیا کمان جیسے کہ تمہیں پیدا کیا تھا آج اسی طرح تم سب کے سب پھر ہمارے حضور میں حاضر ہو یہ تشویش جو ہے بے معنی ہو جائے گی اگر یہ بات نہ مانی جائے بہرحال وہ حصہ تو ایک حد تک جو ہے بیان ہو چکا آگے چلیے جو ترجمہ ہے دوبارہ کر لیتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی آباد تخلیق اس کی ماں کے بطن میں اس طرح تیار ہوتا ہے کہ چالیس دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر اتنا ہی عرصہ وہ علقہ کی شکل میں ہوتا ہے پھر اتنا ہی عرصہ وہ مضوا کی شکل میں ہوتا ہے سما غرسل و رحی پھر بھیجا جاتا ہے اس کی طرف فرشتے کو فین فوفی روح تو اس میں روح پھونک دیا تھا وہ روح جو اس وقت پیدا کی گئی تھی ایک خاص سٹور ہاؤس کے اندر اسے اب کولڈ سٹوریج کہہ لیں اس میں اس کو سلا دیا گیا تھا وہاں سے اس کی معیر روح جو ہے لاکش پھونک دی جاتی اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس کا تعلق ہے ایمان بالقدر سے تقدیر پر ایمان اور یہ جان لیجئے کہ یہ دین کے اور فلسفہ اور حکمت دین کے مشکل ترین موضوعات میں سے مشکل ترین پہلے ترجمہ کر لیجیے پھر اس کے بارے میں گفتگو ہوگی وہ یوں مروں میں اربائے مات اس فرشتے کو ساتھ ہی حکم ملتا ہے چار باتیں بھی لکھ دے بےکات بے ہی یہ لکھ دے کہ اس کا رسک کتنا ہوگا دنیا میں ہی. ہی اور یہ بھی لکھ دے کہ اس کی عمر کتنی عمل ہی اور یہ بھی لکھ دے کہ اس کے کی اعمال کیسے ہوں گے وہ شکیل و اور یہ بھی لکھ دے کہ یہ بدبخت ہوگا بدنصیب ہوگا بدقسمت ہوگا یا سعید ہوگا خوش قسمت ہوگا فول لا اللہ غیر تو قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے ان عہد کم نئے عملوں میں عمل تم میں سے کوئی شخص عمل کرتا رہتا ہے جنت والوں کے سے امال ما نہ بہ نو اللہ سے راؤ یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیسبق بے کتاب تو وہ جو اس کتاب میں لکھا گیا تھا جو تحریر لکھی گئی تھی پہلے سے وہ غالب آ جاتی ہے فیام بعمل بے عمل وہ جہنمیوں کے سے عمل شروع کر دیتا ہے تو اس میں داخل ہو جاتا ہے اس کے برکس اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ نہ رہے کو پھر اس کے اوپر وہ لکھا ہوا جو ہے ہم عام زبان میں کہیں گے تقدیر کا لکھا وہ غالب آ جاتا ہے وہ جو اس وقت لکھ دیا گیا تھا وہ غالب آ جاتا ہے بیا عمل و عمل <جَنَّة> تو اب وہ اہل جنت کے سے عمل شروع کر دیتا ہے قیاض اور اس میں داخل ہو جاتا ہے یہ جو روایت ہے اس کا جو متن ہم نے ابھی پڑھا ہے یہ صحیح بخاری سے یہی حدیث ایک اس کی روایت ایک ورشن یہ متفق علیہ بھی ہے بخاری اور مسلم دونوں پر کا جس پر اتفاق ہے جیسے ہم نے دیکھا تھا حدیث جبرائیل کے کتنے ہی متن تھے اور جو متن ہم نے پڑھا تھا اس اور نبوی میں وہ حضرت عمر سے مروی تھا اس کے علاوہ حضرت ابو حریرہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی تھے وہاں بھی ہم نے ترتیب کا ایک فرق دیکھا تھا حضرت عمر کی روایت میں حضرت جبری کا پہلا سوال یہ تھا کہ اخبرنی علی الاسلام پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اخبر نیلیمان لیکن دوسری روایت میں ترتیب الٹی تھی کہ پہلا سوال اخبرنی انمان اور دوسرا سوال اخبرنی نیل اسلام تو یہ میں نے بہت ابتدا میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ احادیث کے معاملے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اتنا تھوڑا سا فرق ہو جانا جو ہے وہ بعید نہیں ہے اس لیے کہ احادیث قرآن مجید کی طرح لفظاً محفوظ نہیں ہے لفظاً محفوظ جو ہے قرآن ہے یہ مانن محفوظ ہیں لیکن یہ کہ لفظ نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کی صلاحیت کو وہ دخل ہے اس لیے کہ میں نے جو بات ابھی کہی تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ جو ہیں اپنے نوٹس جو ہیں کہیں کمپیر کریں گے کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے تو آپ کے مابیر اختلاف ہو جائے گا بات بنیادی طور پر تو سب کی سمجھ میں آ گئی ہوگی لیکن جب آپ اس کو تعبیر کریں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا اس حد تک فرق جو ہے ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے اور ہمارے لیے کوئی تشویش کا بجو نہیں ہے نمبر دو یہ کہ اس حدیث کا اور بھی جو ہیں وہ ہے وہ بات میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اب اصل میں سمجھئے کہ مسئلہ اس میں ہے کیا امام بال قدر جو ہے میں نے ارج کیا کہ مشکل ترین مسائل سے یہاں تک کہ میں نے تین باتیں یہاں لکھی ہوئی ہے یہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے بیان میں نہیں ہوتا اور اگر بحث ہو جائے تو وہ جاتا ہے یہ تین جملے یاد رکھیے اس لیے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ ہمارے ایمانیات میں شامل نہیں ہونا چاہیے پھر تو یہ تکلیف مالا یوتا ہو جائے گی کہ جس چیز کو سمجھنے کی ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے اس کو ماننے کا ہمیں کیوں حکم دیا گیا ایک کہ کسی چیز کی تفصیل اللہ کی ذات و صفات کی تفاصیل اللہ کی ذات کیسی وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے لیکن اس کے بارے میں تو ہمیں سوچنے سے بھی روک دیا گیا اللہ کی صفات سمجھ میں آتی ہے اسی لیے غور کہا گیا ہے ایک تو اللہ کی صفات پر غور کرو اور اللہ کی آیات پر غور کرو لیکن ذات خدا پر غور نہ کرنا فتو میں طلا کروں تو مہاراج جب ایمان جو ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ ایمان کیا ہے مل ایمان کے جواب میں وہ جو حدیث جبرائیل میں الفاظ آئے ہیں انتو من نہ بلاہ و ملائکت ہی و قطب ہی و رسول ہی ول یوماثر قید قدر خیر ہی و تو یہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان جو ہے ایمان کا جزبے لازم ہے تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ سمجھ میں تو آ سکتا لیکن اتنا یوں سمجھ یہ کہ جس کو ہم کہتے روایت ان پل سرات کے بارے میں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ایسا ہی یہ معاملہ ہے کہ ہوشنار کے رہبر دبت قدم رہا ہوشیار ہو جاؤ اس وقت تمہارا راستہ جو ہے وہ تلوار کی دھار کے اوپر سے ذرا بھی بے احتیاطی کی تو یہ تلوار کی دھار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی تو اس اعتبار سے بیان کی کوشش جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ادھر ادھر پھسل جانا اس کا امکان ہوتا خاص طور پر اگر بحث میں پڑ گئے تو پھر یہ چیز جو ہے بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر لیتی چنانچہ اس کی میں حدیث آپ کو پہلے سنا دوں دیتا رضی اللہ تعالی تعالیٰ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہرا سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرے سے ہمارے تر تشریف لائے قد اور اس وقت ہم تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے وہی نظام بحث مباسہ اس وقت ہم بحث مباثے میں تھے یہ تقدیر وہ تو حضور غضبناک ہوئے غصے بھی آ گئے حتا احبرہ اور غصہ بھی اتنا شدید تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے سرخ ہو گیا کان نما فوتح فی وجنتے حبران ایسے لگا جیسے کہ آپ کے گالوں پر جو انار کا رس ہے وہ ٹبکا دیا گیا سرخ انار اس کا سرخ جو ہے رس گویا کہ وہ آپ کے گالوں کے اوپر آ ہے اتنی سرخی گالوں پر آگئی غصے کی اب غور سے سنیے حضور نے کیا فرمایا ابا تم کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث کرو اماظا ارسلتم علیک، کم یا کیا میں اس قرم کے کری تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں انما دما من امن کا نمل کم حتا تناس رہا جان لو تم سے پہلے بھی لوگ اور امتیں جو تھیں مسلم امتیں وہ ہلاک ہوئی اسی بات پر کہ انہوں نے اس مسئلے کے اندر جھگڑا کیا مباحثہ کیا مناظرہ کیا اظم تو ازم تو علیکم یہ تکرار میں تم پر لازم کرتا ہوں لازم کرتا ہوں اللہ تناظر فی کہ اس کے بارے میں آپس میں جھگڑوں بن تو معلوم ہوا بات پھر نوٹ کیجئے کہ جب ایمان میں داخل ہے تو سمجھ میں تو بات آ سکتی ہے بیان میں آنی مشکل اور اگر اس پر بحث مباحثہ ہو جائے تو فطرہ اسی ضمن میں ذاتِ بار تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو حضرت مجذوب نے کہا ہے جو مولانا شف علی تھانوی کے رحمت اللہ علیہما ان کے خلیفہ تھے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان دیا میں تیری پہچان یہی ہے اللہ تعالیٰ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں اللہ کے ذات کو کون سمجھے اگر عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے ذاتیں ماری تعالیٰ کے بارے میں تو گمراہی گمراہی ہے تم اپنے تصور سے کوئی خدا بنا لوگے اور سمجھو گے یہ خدا وہ خدا تو نہیں ہے وہ تو تمہاری اپنی تخلیق ہے تمہاری قوت تصور وہ تصورہ جو ہے اس کی تخلیق ہے وہ ایک نقشہ تم نے بنا لیا اللہ تو وہ نہیں اب تم اس کو بھی پوج رہے ہو اپنے بنائے ہوئے اس نقشے کو تو تم اللہ کو تو نہیں کسی اور کو پوج رہے تو تم دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان گیا اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تھوڑی سی گفتگو تو ہم کریں گے بات کو سمجھنے کے لیے اللہ کرے کہ مجھے بھی بیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق میسر ہو جائے کہ کہیں کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور بات جو ہے وہ متوازن سامنے آ جائے اور آپ کے بھی انشراح صدر اور آپ کو انشراح ذہن بھی اس میں حاصل ہو جائے میں نے جو آج آیات پڑھی ہے ان کو بھی پہلے نوٹ کر لیجیے سب کے ہسم رب کلا الزی خلق فصوزی قدر فہدہ تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے آلہ ہے سب سے اونچا ہے ارفا جس نے پیدا کیا اور پھر نوک پلک سوار دی یہ تخلیق اور تصویر یہ دو مراحل ہیں جس کو کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ ایک ہے کسی بلڈنگ کی کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا یہ تخلیق تو ہو گئی سٹرکچر بن گیا اب اس کی فنیشنگ ہو رہی ہے میں آرکیٹیکچرل ٹچس دیے جا رہے ہیں اس کو تزئین ہو رہی ہے اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے یہ تصویہ ہے تو خلا فسم تخلیق بھی اللہ نے فرمائی اور تصویر بھی فرمایا بل نظیر کندرا اور وہ ہو کہ جس نے پہلے تقدیر معین کی پھر ہدایت دی اب یہ ٹکڑا ہے جو بہت اہم ہے کندرا اصل میں اس لفظ کو سمجھیے قدر کسے کہتے ہیں قدر ہی سے ایک لفظ قدرت بنتا ہے طاقت اختیار قدر کے لفظ معنی ہے کسی شے کی قدر و قیمت جو ہم کہتے ہیں قدر و قیمت جب یہ بطور فیل آئے گا تو اس کے کیا معنی ہے ٹو ایویلویٹ کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا ٹو ایٹ۔ اور بار قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ ہے ماں قدر حق کا قدر ہی یہ اندازہ نہ کر سکے قدر نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے قدر کا حق تھا اب اب یہ تو کہہ دیں گے اللہ کے الشین قدیر ہے وہ کتنا قدیر ہے کیسے ممکن ہے ہمارے لیے ہمارے ذہن کی ترازو کو جا کے سنار کی ترازو کے مانند ہے جس میں تولے اور ماشے تلتے ہیں ٹنو سریا اس میں نہیں تولا جا سکتا تو ہمارے دماغ کے اس ترازو کے اندر اللہ کتنا قادر ہے یہ نہیں آ سکتا اللہ علیم ہے کتنا علیم ہے یہ نہیں آ سکتا تو اس اعتبار سے تو ایویلویٹ اس میں ظاہر بات ہے اسی لیے حضور کے ایک قول ہے بہت مشہور مانگ عرفنا کا حق کا فکر اب دیکھیں حضور فرما رہے شما کا معاملہ کیا میں اور آپ کس با... کس گنتی میں آئیں گے اے اللہ ہم تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری معرفت کا حق تھا ماں عرفنا کا ہوتا معرفت کا ہوتا ہوں عبادت ایک اور ہم عبادت تیری نہیں کر سکے جیسے کہ تیری عبادت کا حق تھا حضور یہ فرما رہے ہوں تو تاب دیگر چیر رسم تھی تاب دیگر چیر سب تھی اسی میں ایک بڑا عمدہ اور نقطہ ہے قیامت میدان حشر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اس دن لباؤ الحمد میں یعنی اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا حضور کا نام ہی محمد ہے احمد ہے حامد بھی ہے محمود بھی ہے سارا یہ حمد کے گرد ہی گھومتا ہے بابلہ تو اس اعتبار سے قیامت کے دن دربار خدا بندیا وہ دربار کیا ہوگا ہم کچھ سمجھ تو نہیں سکتے اس محفل میں دربار خداوندی میں اللہ کی حمد ہوگی سنا ہوگی میں کروں گا اس روز جو حمد میں کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا اس جملے پہ غور کیجیے کیونکہ آپ کسی شے کی تعریف کریں گے تو وہ آپ اس شے کی حقیقت کی جتنی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی اتنی ہی تو کریں گے نا آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس, حد اس سے آگے تو نہیں جا سکتے تو گویا کے حضور کے سامنے بھی حضور بھی فرما رہے کہ جو مار رب اس وقت مجھے حاصل ہوگی وہ آج حاصل نہیں ہے جو حمد میں اس روز کی کروں گا وہ میں آج نہیں کر سکتا تو میں نے آپ سے بتایا کہ قدر جو ہے ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے اور نمبر دو اسی سے کسی شہ کی قدر و قیمت اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا کسی شے کا اندازہ مقرر کر دینا یہ قدر ہے اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اور قدر مقادیر مشکار شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر اس کا عرمان ہے صحیح معنی میں تو پہلی حدیث کیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر ابن اللہ تعالی عنہما. حضرت بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے بڑے سیاست دان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے ان کے بیٹے ہیں عبد اللہ اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں بود المشرقین تھا وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے یہ تھے انتہائی زاہد و عابد انتہائی زاہد و عابد انہی کے بارے میں آتا ہے پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافر میں اور ہر روز روزہ رکھتے تھے جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی آپ کو اطلاع ہوئی آپ نے بلایا یا عبداللہ اولم اخبر ان کا تقوم تقوم ال تسوم النہر تسوم الحر کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو نماز پڑھتے ہو تم ہر روز گزر رکھتے ہو اب کیا کرتے ہیں بلا یا رسول جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہی نہیں ہو بھی نہیں سکتا فرم اللہ تفال سختی سے وہ عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. قال قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطب الباح مقاد قبلوں کا سماوات و لرد میں خمسین الفصل اللہ تعالیٰ نے مقداریں اور تقدیریں ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے معین کر دی تھی لکھ دی تھی لکھ دی تھی لکھ دی تھی آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال قبل یہ ہے قدرا ہر چیز کی ایک تکلیف جو ہے وہ معین ہوئی ہے اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدیث کی آیت ماں صاحبہ بھی مصیبت الفرافی الفصم اللہ کتابر کتاب سے مراد کیا ہے نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں زمین میں سیلاب کا آ جانا زلزلے کا آ جانا کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا عمومی تکلیف کا آ جانا تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے اچھے بنے تھے ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے تو معمولی سے تکلیف ہوئی انویسٹیگیشن کیا تو ہوا تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا ہے لیکن جو شے بھی آتی ہے چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا ان ذالک کا اللہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے بہت آسان ہے. اللہ کا علم قابل ہے تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے اللہ کا علم حادث نہیں ہے معاذ اللہ سم معاذ اللہ کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے اسے بدع کہتے کہ اللہ کے علم میں بدع ابھی ہے یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منکشف ہونا معاذ ص اللہ معاذ اللہ یہ شان خدا بندی سے بہت بڑی تھا. وہ تو عالم ما کانا ماں یقون ہے جو بھی کچھ تھا اور ہر رہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم آنے واحد میں موجود آنے واحد یا آنے واحد کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ ہے مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا یہ سن میرا خیال ہے کہ سڑسٹھ کی بات ہے میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی اس وقت فوکر چلتا تھا فوکر فرینڈشپ چھوٹا جہاز کے چڑیا والا اور کرایہ نبے روپے تھا نائٹ کوچ کا آپ تصور کی میں تو میں چونکہ مجھے جغرافی سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے اب کہاں پہنچ گئے اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں کس شہر کی ہیں یہ اکاڑے کی آ گئی ہے ساحی کی آ گئی ہے آگے اور آگے آئی دم میں نے دیکھا کہ تین شہروں کی روشنیاں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں لوگرا بھاولپور سبا سٹا مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں کراچی جاتا ہوں تو لودرا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھاول پور آدھا گھنٹے بعد آئے گا وہ مستقبل کی شہر ہے میرے لیے بھاول پور پہنچتا ہوں تو لودرہ میرے لئے ماضی کی بات بن جاتی ہے آدھے گھنٹے پہلے لودھرا آیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سما سٹا آئے گا وہ میرے لئے مستقبل بن گیا لودرہ ماضی بن گیا لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودھرا کو بھی اور بہاول پور کو بھی اور سما یہ معاملہ جو ہے اس کو ایک ملین بلین سے ضرب دے لیجیے اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کوئی سوال دے. آنے واحد آنے واحد آنے واحد تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہوں پر آیا تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اس میں سب کچھ موجود ہے ہمیشہ سے موجود ہے لکھا ہوا موجود ہے اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں ایک پہلو ہے ما اصاب عادل انسان جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت جیسے ابھی آئے میں نے پڑھی ماں میں مصیبت انفی عرب والا ہم ہر وقت زد میں ہیں کوئی تکلیف آ گئی کوئی مصیبت لگئی کوئی بیماری آ گئی کوئی حادثہ ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا یہ ہر وقت حوادث ہے تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم میں خدا میں ہمیشہ سے تھا یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن سے لمبی حدیث ہے وہ لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے و تجما یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو انما کا لمبل یقینا وان نما اخت کا لم جک لکا ولاؤ متا ادا غیر اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے تو النار یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی دیکھیے ہوتا کیا ہے کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا بس یہی ایمان بالقدر کے منافی ہے جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا ہونا ہی تھا تمہاری کوئی تدبیر کاش کے میں اس وقت یہ کر لیتا یہ لو اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمت لو تختہ عمل الشیطان اس لو سے کاش اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا کاش کہ یہ ہو جاتا کاش میں یہ نہ کرتا کاش کے ہو جاتا تو یہ نہیں انما کا لمب یک اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز تلنے والی نہیں تھی کوئی لیتے کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے کوئی تم قدم اٹھا لیتے کچھ بھی کر لیتے وہ تو آنی ہی آنی تھی وہاں انما اختہ جو چیز تم سے چھوٹ گئی رہ گئی نہیں ملی ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی آپ نے بھی درخواست دی تھی آپ کو نہیں ملی ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتا. بس گئے جو چیز چھوٹ گئی چھوٹ جانی ہی تھی اس میں قتل جو ہے کوئی شکل کوئی تدبیر کوئی سفارش کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا کوئی جو ہے اس میں کارگر نہیں ہو سکتا تھا لم یکن لگی سی علا غیر اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر کہیں جی موت واقع ہوئی اگر یہ یقین نہیں ہے یہ تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق علامہ اسابل انسان جو انسان کے اوپر واند ہو رہا ہے اس کے ذمت میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے تو جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا اس میں تو کسی شک کو شبے کی گنجائش نہیں بالکل اللہ تعالی کا فیصلہ ہے البتہ حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یا الانسان انسان وہ جو انسان کرتا ہے یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں دو آئی ہیو اینی فری چوائس یا ہر شخص پہلے سے طے ہے تقریر کا ایک عام مفہوم یہ ہے اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے لکھی ہوئی اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا فرشتہ نے لکھ دیا تھا رحم مادر میں لکھ دیا تھا شقیون او العیدن یہ بدمخت ہے یا سعادت مند ہے تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, کرتا رہا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دی اور جہنمی ہو گیا یا ایک, ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی کچھ ایسا معاملہ ہو گیا توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے عمال شروع کرنی ہو گیا تو یہ جو ہے علامہ سابق کا علیحدہ بات ہے اور علامہ یفعل الانسان انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی ہے اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے اسی کا نام ہے جبر و قدر ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلین میں سے دیکھیں ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے وہ محفوظ راستے پر ہوتے ہیں لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے عقل بھی نہیں ہے اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے لہذا وہ تو سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں اب ہمارے یہاں دو طبقے ہو گئے جبریا قدریا ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور ہے محض ہے کوئی اختیار نہیں تھا اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے جو چاہتا ہے اپنے, اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے تو فیصلہ کرتا ہے انہیں قدریہ کہتے ہیں تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے ہیں یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا بحثوں میں آ کر ہونے جا. آج تک حل نہیں ہوا حل ہو سکتا ہی نہیں اب اس کے ضمن میں میں علامہ اقبال کے ایک شعر آپ کو سناتا ہوں وہ بہت اچھا لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی لیکن یہ کہ تقدیر کیسے کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ یہ غلط ہے یہ مبالغہ ہے ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا چاہے وہ اللہ مقبالی ہو کوئی بھی ہو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی وہ مالگا کرتے ہیں فیک الن یمون ان نہ مالا یا فالون وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں اور یہ بات تو علامہ با اقبال پر بھی چسمہ ہوتی ہے بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے تقدیر کے پابند جمادات و نباتات مومن صرف اللہ کے یہاں کا کوئی بات صحیح نہیں ہے انسان بہت سے, سے بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے مجبور ہے سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے نوعی انسان چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے انسان نہیں اڑ سکتا آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی جہاز ایجاد کر لیا آپ دوڑ رہے ہیں پانچ پانچ سو آدمی اور سینکڑوں مند سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے سیون فور سیون ہو یا سیون فائیو سیون ہو یہ کر لیا ٹھیک ہے خود نہیں اڑ سکتے اب کیا کریں گے آپ یہ تقدیر نوعی ہے سپیشیز ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے اس اندازے ہی میں رہے گا وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے پھر ایک تقدیر شخصی ہے اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے بعض اوصاف و صفات ہمیں ملتے ہیں We have no پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی آج جو ہے سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینس جینس میں چلا آ رہا ہے اس جینس کو کوئی بدل سکتا ہے جو جینس بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈال دیتے جین رہے پابندی ہے نمبر دو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں پختہ ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجئے ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز اس سے مل کر ایک شہ تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاہ قل کل کل یا منو ادا شاہ کے لب کو مالم بن ہوا سبھی لا سوری سائی شاہ قلعہ کسی کہتے ہیں شاہ شکل دینے والی شک آپ کو لوہا ڈھالنا ہے کوئی خاص پرزا بنانا ہے اس کا پہلے سانچا بناتے ہیں لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچا ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے گا اس اسے شاکلا کہتے ہیں یہ شانکلا جو ہے ہر انسان کا اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی اس, اس کی اس کے اندر اندر اس کی جد و ہوگی ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس فری چوائس ہے لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا اس سے باہر نہیں اس بات کو مختلف احادیث میں حدود نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ایک حدیث بڑی اہم ہے بڑی اہم ہے اناس انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے سونے کی اور سے سونا بنے گا چاندی کی اور سے چاندی بنے گی سونا تو نہیں بن سکتا جتنا چاہیں صاف کر لیں وہ اور تو مستقل ہے الناسک المعادن الجاہلیت کو فل الاسلام فل اسلام جو تم میں جاہلیت کے دور میں پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے وہ اور سونے کی تھی وہ صاف ہو گئی ہے اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے اسلام نے صاف کر دیا وہ چاندی کی اور تھی اسلام نے اس کو صاف کر دیا وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی لیکن یہ کہ اضافہ البتہ پھر اس میں ایک اضافہ کیا حضور نے جب کہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہوں گے اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بہتر تھے اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بہر حضور پر وہیں سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیت القبرہ تھی ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیت القبر اور دوسری حدیث سنیے آن ابی دردہ رضی اللہ تعالی قالا بینما نحنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے نہ تنا کروں میں اور ہم سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی بڑی غور سے سنیے مکان ہی ہو اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا ویدا سمیت تم بے رجولن تغیرہ نسل کہ فلاں اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ بھر یہ شاکلہ ہے یہ پابندی تو ہے البتہ اس پابندی میں اس کو آپ شاکلہ کو سرشت کہہ لیں فارسی میں سرشت کہتے ہیں اس کو اس کی سرشت نیک سرشت نیک تینت بد تینت یہ تین مٹی ہے وہ کہ جس مٹی سے یہ بنا ہے وہ نیک تھی یا بد تھی نیک تیلت بد سرشت اس کی سرشت میں برائی اسی کو ایک اور حدیث میں کہا گیا جو بلال جب خلق تو یہ چیز پابندی کی ہے البتہ یہ مسئلہ آج جو ہے پوری گفتگو نہیں ہو سکی ہے ہمیں پر اسے ابھی ملتوی کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دین پر عمل کی اور دین کے تقاضل کو پورا کرنے کی حمد عطا فرمائے اقول قولی حاضر وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و